الحم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سب الش واٹس اپ گروپ سے کے تمام برادران برادرانخاراً سب کو ہمارے سلسلے دہ کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر 667 اور لکھ 309 ہے تین سو نو ہے چھ سو دعو شریف کی شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے تین سو نو اور فتح کی اوراد فتحیہ میں اس مقدس نمبر اٹھارہ اسمر حسنہ میں سے یا وہ یا وہاب اس کے معنی ہے بہت زیادہ اور دائمی طور پر عطا کرنے والا بہت زیادہ دائمی طور پر عطا کرنے والا ہاں جی اور بلا عوض و بلا رض یہ اس مقدس سسم کا سر سر لغوی مانا جو آلو کو پہلے بتایا تھا خواہش کے درس کے عنوان یہ ہے الوہاب جلا جلالو کے فیوز و برکات یہ اس سسم مقدس کے زندگوں نے باقی تمام رسمات کے مقابلے میں اس کے فیوض و برکات کتابوں میں زیادہ لکھا ہے طالباً الحرام ان انیس فیوز و برکات کے اس سسم مقدس کے لکھا ہے میرا ان تمام برادران خواران سے درخواست ہے جن کو خاص طور پر مالی پریشانیاں گھروں میں ہاں yani مالی دولت کی کمی مالی پریشانیاں ہیں وہ اس ان دروس کو ضرور سنیں اور اس کے مختلف وظیفے دیے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف کرم سے اس مقدس یا وہاب کی برکت سے جو ہے سب کی مالی پریشانیاں خاص طور پر دور ہو جائیں پیسہ وہاب کے معنی صرف مال عطا کرنے والا نہیں ہر قسم کی لطف کرم کرنے والا ہاں ہر قسم کے احسان اور فضل کرنے والا ہر چیز دینے والا ان میں آلریڈی مال کے ذکر اہمیت رکھتے ہیں رجکا تو عنوانی الوہاب جلا جلالو کے فیوز و برکات پہلا یہ لکھا ہی جو ہے پہلا فیض برقیز کا اس حصہ مقدس کی عدد یعنی ابجد جد قبید کے لحاظ سے چودہ ہیں مختصر ہے چودہ اچھا یہ اس کا ابجد کبیر ہے جو آسما الحستاخی جو ہے نا ہر اسم کے ایک ابجد ہے جد کبیر اس لحاظ سے چودہ ہے نمبر دو جو ہے جو کوئی نہایت تنگس ہو یعنی آپ لوگ غور سے سنیں جو کوئی نہایت تنگس ہو اس اسم کا ذکر کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے اللہ تعالیٰ فخر و فاقہ سے ایسی نجات دیتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں آپ یہاں سے غور کریں ایک بندہ یوں سمجھو چند ماہ پہ لے بہت مشکلات کا شکار تھا خود پریشان تھا اس جسم کے کثرت سے کوئی تعداد نہیں ہے ہاں اس برکت کے لیے جتنا زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے حضور قلب سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں اور اس کے معنی مخہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں مضبوط عدقاعدے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ واقع حقیقتاً عطا کھانے والا اللہ ہی ہے ہاں ہر قسم کی جو رجک نعمتیں اولاد کی صورت میں ہاں جی مال و دولت کی صورت میں اقتدار اور, اور نوکری کی صورت میں جو بھی میری ضروریات زندگی ہے ان کو حقیقت میں عطا کرنے والا بلا شک شبہ اللہ ہی کے ذاتِ اقدس ہے لہذا اس مضبوط عقیدے کو اللہ نہ دینا چاہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے اللہ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا یہ سو فیصد قرآن اور حدیث کی حقائق میں سے ہے لہذا جو ہیں ہمیں اس سے مقدس کے فروض و برکات پہ خاص طور پر غور کریں تو پہلا ہو گیا ہاں جی دوسرا فیض برکات یہ ہوا جو کوئی نہایت تندرست ہو اس اسم کا ذکر کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے تاندستی سے ایسی نجات دیتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں یعنی اتنے جلدے اللہ تعالیٰ اس کو مال دولت سے نوازے گا اس اسم مقدس کی جو ہے دوسری خصوصیت یہ لکھا ہے اس تیسری اس اسم کو لکھ کر پاس رکھنے سے یا وہاں پاس رکھنے سے بھی بہت سی برکات حاصل ہوتی ہے یہ لکھا ہے اس میں الوہاب کو لکھ کر اپنے پاس رہنے سے ہیں الوہاب لکھیں یا یا وہ لکھیں دونوں درست ہیں اپنے پاس رکھیں تو کہتے ہیں پاس رہنے سے بھی بہت سی برکات حاصل ہوتی ہے نمبر چار جو کئی بات نماز چاش نماز چاش یعنی آ... اس کو نماز زح بولتے ہیں ہمارے بختی زمان میں زنتو شف ایک اشراق ہے اس کے بعد جو ہے نو دس بجے دو رکھ نماز ہے نہ فلتا شریف میں ہے ہاں جی اس نماز کے بعد جو کوئی بعد نماز چاش آیت سجدہ جیسے سورہ الگ کے آخری آیت ہے اسے وہ پڑھے اور سجدے میں سر رکھ کر سات بار یہ سم یا وہ ہاب پڑھیں یا یہ سجدہ پڑھیں سردے میں ہی پڑھیں یا سردے یہ آج پڑھ کر میں جائیں پھر اور سردے میں سر رکھ کر سات بار یہ سم یا وہ ہاپ پڑھے فرماتے ہیں تو جو ہے یا وہ ہاب پڑھیں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جائے گا خلقت سے غرض مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاس ہو جائے گا یعنی اللہ آپ کو اتنی روزی دیں گے کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا یہ تو اور مختصر عمل ہے ہاں نمبر پانچ جو ہے ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے آپ کے جو بھی حاجات ہیں ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے آدھی رات کے وقت آدھی رات کے وقت گھر کے صحن میں گھر کے سین میں مراد کھلے آسمان ہیں چھت پر سین میں دونوں میں شامل ہے گھر کے سین میں یا مسجد کے سین میں کھلے آسمانوں تین مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد سجدے میں سبحانہ ربی العبم دے پڑیں گے تین دفعہ سجدہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر تشدد آلت میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر سو بار یا وہاں ہاپ پڑے ہاں جی تو تو پھر کیا ہوگا ہر قسم کی حاجت روای ہوگی آپ کی جو بھی حاجت ہیں نوکری کا مسئلہ ہے مال دولت کا مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے ہاں جی تو پھر اس کے لیے فرماتے ہیں یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر حاجت روا ہوگی نمبر 6 فراخی رزق کے لیے ہاں جی رزق میں اضافہ رزق میں وسعت فراخی رزق کے لیے رزق میں وسعت کے لیے ہاں جی زیادہ ہو اضافہ ہو فراخی رز کے لیے چاش کے وقت چاشی دن کے جو ہے نو دس بجے مہتا کے ٹائم میں گیارہ بجے تک بھی چاش میں آتے ہیں فراخی رزق کے لیے چاش کے وقت چار لقد نفل پڑھنے کے بعد کوئی بھی چار لقد نقل و سلسلات نقل رکھتے نقل و زندہ کر کے سورہ آپ کو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر ہاں جی سجے میں ایک سو چار مرتبہ ہاں جی سج میں ایک سو چار مرتبہ یا وہاں پڑھے تو آپ کے رزق میں وسعت ہوگا فراقی ہوگا آپ تاندستی سے نکل آئیں نمبر سات فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی آل سنت کے بزرگ علماء میں سے صوفی بزرگ بھی ہے مودے دہلوی فرماتے ہیں جو شخص بروز بدھ بک بعد غسل غسل کریں ایک ہاں جی دو رقم نماز ادا کرنے یعنی اس غسل کے بعد وضو بھی کریں چونکہ سنت غسل ہے تو ہمارے فقر کے لحاظ سے بھی کرنا پڑے گا تو بعد غسل وضو کریں اس کے بعد دو رقت نماز ادا کرنے کے بعد اگر ایک ہزار مرتبہ یا وہ پڑھے ایک ہزار مرتبہ یا وہاں پڑھے تو اللہ تعالیٰ بے حساب معلومات عطا فرمائے گا بے حساب معلومات عطا فرمائے گا ہاں انہوں نے فرمایا کب جو شخص جو ہے بروز بدھ یعنی بدھ کے دن دن شمار ہوگا بروز کا تو دن بدھ کے دن جو ہے دن کو کھسوٹی میں بعد غسل دو کا نماز ہاں جی حصل وضو وضو کرنے کے بعد دور کا نماز ادا کرنے کے شرح کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی لڑکا فسن کو پڑھ سکتے ہیں اگر ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بے حساب معلومت عطا فرمائے گا یہ پورا سات کے ساتھ نکات کا شروع سے لے کر ابھی تک کے نقات کا حوالہ جات جو ہیں شرح اوراد فتح علیہ سنت والجماعت کے ایک بزرگ نے اوراد فتح کی شرح لکھا ہے آغ عنسر صابری نام کے بزرگ ہیں اس کے صفر نمبر ایک سو دو پر یہ سات خصوصیت اس اسم مقدس یا وہ کے بارے میں لکھا ہے نمبر آٹھ جو ہے فیس نمبر آٹھ جو شغل سجدے کی حالت میں چودہ مرتبہ جو اس اسم کا عدت ہے اس اسم کا عدت ہے اب جد کبیر ہے تو جو شخص سجدے کی حالت میں چودہ مرتبہ یا وہاب پڑھا کرے ہاں جی یعنی ہمیشہ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا آپ کسی بھی جو ہے نماز کے سجدے شکر میں ہم لوگ عام طور پر جاتے ہیں تو اسے سجدے شکر میں جا کر جو ہے ہاں جی چودہ مرتبہ یا وہاب پڑھے اسی نیاز سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرے تو چودہ مرتبہ جو کہ اس مقدس کی عادت ہے جد تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا یہ آٹھواں خصوصیت تھی ہاں جی دوبارہ دہرا رہا ہوں جو شخص سجدے کی حالت میں یعنی سردے میں جا کر چودہ مرتبہ یا وہ پڑھا کرے اور آپ نے شکر کیا ہے شکر کے دعائیں پڑھنے کے بعد جو چودہ مرتبہ یا وہ پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا نمبر نو جو شخص اس عسم مقدس کو رات کے آخری حصے میں تاجد کے ٹیم پہ ہاں جی جو شخص اس ال مقدس کو رات کے آخری حصے میں ننگے سر بتائیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں عورتیں ننگے سر درست نہیں ہیں اللہ کے سامنے پردے کے حکم میں ہاں جی یعنی تو یہ مردوں کے لیے جو شخص اس اسم مقدس کو رات کے آخری میں ننگے سر خواتین ہو تو سر ننگا نہ کریں ہاتھوں کو اٹھا کر سو مرتبہ پڑھے ہاں جی ہاتھوں کو اٹھا کر سو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے فخر کو دور کرے گا اور اس کی حاجت بھی پوری ہوئی پوری ہوگی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہوگی تو یہ جو تین خصوصیات دو خصوصیات بلکہ ہاں جی آٹھ اور نو یہ دونوں کتاب مصباح کا ہیں ہاں جی اور دعاؤں کی مجموعہ ہے شاہ بزرگ کی اس کی جو ہے بہت زخیم کتاب ہے اس کے پیج نمبر چار سو ستاسی فور سیون ایٹ اس پہ اصل کتاب عربی میں میں نے اس کا اردو ترجمہ یہاں پر لکھا ہے یہ دو خصوصیات اس میں لکھا ہے ہاں جی نمبر دس اس پیج نمبر دس یا وہ اس کے معنی کیا ہے بے عوض دینے والا ہے ہاں جی بجونی کسی عوض کے اللہ سے کوئی عوض نہیں مانتے ہیں آپ سے کوئی اور غلط بھی نہیں ہے بے وس بے غلط دینے والا یہ سم جمالی صفت ہے اس کے ساتھ جمالی فرماتے ہیں جو کوئی فخر و محتاجگی سے جو کوئی فخر ہے محتاج ہے ہاں جی تو جو کوئی فخر آج کل کے دور میں سب محتاج ہے کون ہاں جی ان کے جو ہے ایک دو لاکھ تنخواہ بھی ہو وہ بھی پریشان ہے جن کا کچھ بھی نہ ہو وہ بھی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے تو فرماتے ہیں جو کوئی فخر و محتاجی سے رنج میں رہتا ہو جو کوئی فخر و محتاجی سے رنج میں رہتا ہو ہمیشہ پریشان رہتا ہو اس اسم کو ہاں جی بہت پڑھے اسم کو کثرت سے پڑھے کوئی تعداد نہیں جن میں آپ جتنا آپ پڑھ سکیں بہت پڑھیں ہاں جی تو پروانگار اس کو غیب سے روزی دے گا غیب سے روزی دے گا اور جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے غنی ہو جائے گا اس اسمدس کو یا وہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو بھی یہ برکت میں میں برکت میں ذریعہ ہے وصلا جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے گا غنی ہو جائے گا ایسے چیزیں اس کو جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھے دسواں وجہ ہوا جو کوئی فقر و محتاجگی سے رنج میں رہتا ہو اس اسم کو بہت پڑھے جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہاں جی پڑھیں انسان اپنی مشکلات تعزل حاضرت سے حل کریں گے نہ اور کس سے کریں گے پڑھیں ہر روز ہاں جی, ہاں جی، کثرت سے پڑھے پڑھے ہاں جس جی جسم کو بہت پڑھے یعنی کثرت سے پڑھے تو پرواں نگار اس کو غیب سے روزی دے گا اور جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے گا غنی ہو جائے گا یہ دسواں خصوصیات جو ہے کتاب حرز سلیمان تاویزات کی کتاب میں اسم اعظم کی فوائزات پہ لکھا ہوا ہے تو اس کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پہ ہے ایک سو پچاس پہ اس اسم کے مزید جو ہے انیس سے بیس جو ہے اس کے خصوصیات ہیں برکات اور فوج برکات ہیں آج آپ لوگوں کو دس تک اس اسم کے خوش برکات آپ لوگوں تک پہنچائیں بقیہ انشاءاللہ آنے والے دسوں میں پہنچا